إياك نعبد وإياك نستعين إجدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الظالم چاندرس قبل ایک بات آپ کے سامنے بیان کی تھی شاید وہ بات یاد ہو کہ یاد نہ ہو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں یہ طرز اسلوب ہے اور یہ طریقہ کلام ہے کہ وہ ہر صورت کا ایک دعوی پیش فرماتے ہیں اور اپنے اس دعوے کو مختلف قسم کے دلائل سے ثابت کرتے ہیں میں نے اس درس میں اس پر کئی مثالیں قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے پیش کی تھی سورت الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنے اسی طرز کلام کو برقرار رکھا اور سورت کے شروع میں اپنا دعویٰ پیش کیا الحمدللہ کہ میری سفتیں میرے کمالات میرے اوصاف صرف مجھ ہی میں مانوں گے میری کوئی صفت میرے سوا مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں مانوں گے اس دعوے پر اللہ نے تین دلیلیں پیش کی رب العالمین ایک الرحمان الرحیم دو مالک یوم الدین تین میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہوں اس لیے کہ میں پوری کائنات کا پالنے والا ہوں یہ دست کرو یار میری سفتوں میں وہ لا شریک مانو گے اس لیے کہ ساری دنیا کا پالن ہار میں ہوں اور اس لیے بھی کہ رحمان میں ہوں اس لیے بھی کہ رحیم میں ہوں اور اس لیے بھی کہ قیامت کے دن کا مالک و مختار میں ہوں میں نے جب آپ کو وہ حقیقت سمجھائی تھی آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی تھی ایک دعوی پیش ہوتا ہے اس پر اللہ دلائل دیتے ہیں اور دلائل کے بعد اللہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس دعوے اور ہمارے دلائل کا نتیجہ کیا ہے یہاں سورت فاتحہ میں الحمدللہ یہ دعوی پیش کیا اور اس دعوے پر تین دلائل اللہ نے دیے رب العالمین ایک الرحمن الرحیم دو اور مالک یوم الدین تین نتیجہ نکالا دل دینے کے بعد میری سفتیں صرف مجھ میں مانو گے آواز آ رہی ہے آپ کو میری سفتیں صرف مجھ میں مانو گے میری سفتوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اس لیے کہ کائنات کا رب میں ہوں اس لیے کہ ساری کائنات پہ رحمت کرنے والا مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والا میں ہوں اس لیے کہ رحیم میں ہوں اور اس لیے بھی کہ قیامت کے دن کا مالک مختار صاحب اقتدار صاحب اختیار میں ہوں تو جب کائنات کا رب بھی میں ہوں جب پالن ہار بھی میں ہوں جب تجھے اور ساری کائنات کو روزی دینے والا بھی میں ہوں جب تیری اور ساری کائنات کی نشو نما کرنے والا اسے پروان چڑھانے والا منزل ب منزل اسے ترقی دینے والا میں ہوں جب ساری کائنات پہ رحم بھی میرا ہے شفقت بھی میری ہے مہربانی بھی میری ہے رحیم بھی جب میں ہوں اور صرف دنیا کا نہیں قیامت کے دن کا مالک و مختار بھی میں ہوں اگر یہ ساری باتیں تجھے تسلیم ہیں تو پھر نتیجہ نکالنا اییا کا نا و اییا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد بھی. یہ نتیجہ نکالا دعویٰ پیش کیا اس کے بعد دلائل دیے اور دلائل کے بعد یہ نتیجہ نکالا اییا کا نابو دو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ جو ہی کا ہم نے ترجمہ کیا یہ ہم نے حسر کا ترجمہ کیا مفعول کو مقدم کر دیا فیل فائل کو مؤخر کر دیا اور معنی والے لکھتے ہیں جس کلمے کا حق مؤخر ہو یعنی جس کلمے نے پیچھے آنا ہو اگر اس کلمے کو پہلے کر دے تو اس سے ہسر کا فائدہ ہوتا ہے اییا کا مفعول ہے نا دو فیل اور فائل ہے فیل پہلے ہوتا ہے فائل پہلے ہوتا ہے اور مفعول بعد میں یہاں مفعول کو پہلے ذکر کیا فیل فائل کو بعد میں ذکر کیا جس کلام کا حق پیچھے آنا تھا اس کلام کو پہلے لے آئے اور جس کلام کا حق پہلے آنا تھا اس کلام کو پیچھے لے گئے اس نے فائدہ حسر کا دیا اب ہم مانا یوں نہیں کریں گے اگر ہوتا نا نابو ای کا میں نہ ہوتے ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں پھر مانا یوں کرنا تھا لیکن جب مفور کو مقدم کر دیا اور فرمایا ای کا نابدو اب حسر کا مینا کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے وہ کا نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے مجھے ہی کا مفون سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ زور دینے کی ضرورت بندہ جائے گھر میں سارا دن کام کاج کر کے سامنے بیگم صاحبہ بیٹھی ہوں سلام دعا کے بعد خیر خیریت پوچھی جائے اور بیگم صاحب کہیں سرتاج میں تیری بھی بیوی بی ہوں میں تیری بھی بیوی بی ہوں اس کو آگ لگ جائے گی اس کی غیرت کا خون جوش مارے گا یہ اپنی بیوی بی کی زبان سے یہ لفظ نہیں سننا چاہتا کہ میں تیری بھی بیوی بی ہوں بلکہ یہ اپنی بیوی بی کی زبان سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی بی ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بندہ تیری زبان سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اوروں کی بھی کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں اوروں سے بھی مانگتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں کبھی ضرورت پڑ جائے تو یا علی مدد بھی کہہ لیتے ہیں بیماریوں میں پھنس جائیں مشکلات میں اٹ جائیں تو تجھے پکار لیتے ہیں اور کبھی طوفان میں ہماری کشتیاں گھر جائیں تو یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی وہ بھی کہہ لیتے ہیں کبھی جو کشتیاں گردام میں پھنسیں تو بہاول حق بیڑا دھک کا جملہ کہہ لیتے ہیں تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں فرمایا میں تیری زبان سے میں غیرت مند خدا یہ جملہ نہیں سننا چاہتا ساری دنیا سے بڑھ کر میں غیرت مند ہوں میں تیری زبان سے یہ جملہ نہیں سننا چاہتا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں نہیں بلکہ مفول کو مقدم کر کے سیل فائل کو مؤخر کر کے حسر کا فائدہ رکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں ایاک کا ناب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے کیا مانگتے ہیں مدد میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو آج دوہرائی بھی ہوتی چلی جائے میں نے کہا تھا سر القرآن الفاتیا پورے قرآن کا راز پورے قرآن کا نچوڑ پورے قرآن کا خلاصہ پورے قرآن کا لب لباب پورے قرآن کا نچوڑ پورے قرآن کا ارک پورے قرآن کی روح الفاتحہ وہ کون سی صورت ہے سارے قرآن کا روح اور ارک اور نچوڑ فاتحہ ہے اور فرمایا و سر الفاتحہ تھے ہاض اور فاتحہ کا راز اور فاتحہ کا نچوڑ یعنی روح در روح ارک در ارک روح در روح ایک خلاصہ نکالا پھر اس کا خلاصہ نکالا کسی چیز کا ارک نکالا پھر ارک کا ارک نکالا فرمایا پورے قرآن کا جب ارک نکالا تو وہ فاتحہ کی شکل میں نکلا اور جب ہم نے فاتحہ کا ارک اور خلاصہ نکالا تو وہ اس کلمے میں نکلا ای آب کنست <كَنَسْتَئِن> ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد یہ ہے پورے قرآن کا مغز قرآن یہ نہیں سمجھانا چاہتا کہ معاملات اپنے ٹھیک کر صرف یہ نہیں سمجھانا چاہتا قرآن اس لیے نہیں اترا کہ تم اپنے معاملات ٹھیک کر اپنی معاشرت ٹھیک کر لے نمال پڑھ زکات دے روزہ رکھ صرف اس لیے میرے جملے ذرا ذہ میں رکھنا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے نہیں اترا میں کہہ رہا ہوں صرف اس کے لیے نہیں اترا مقصد یہ نہیں تھا مین مقصد خلاصہ یہ نہیں تھا بلکہ قرآن اترنے کا مقصد اور مشن اور خلاصہ وہ اللہ تعالی نے ایک صورت میں بیان کیا ذرا اسے دیکھیے صفحہ نمبر ہے دو سو اور آیت نمبر ہے پہلی آیت نمبر ایک سورت کا نام ہے سورت ہود سورت ہود سفا دو سو آیت پہلی الفلام را کتابن احکمت قیمت آیا کتابن یہ ایک کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے اوحکیمت آیات ہو بڑی محکم ہیں اس کی آیتیں اوحکیمت بڑی مضبوط بڑی پکی بڑی پختہ بڑی محکم ہیں اس کی آیتیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا دوسری آیت سے اختلاف نہیں ہوتا تناکز نہیں ہے کہ یہ آیت کچھ کہے اور دوسری آیت کچھ کہے یہ مطلب ہے محکم ہونے کا اور بعض مفسرین نے کہا کہ محکم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح تو کو قرآن نے منسوخ کر دیا انجیل کو قرآن نے منسوخ کر دیا زبور کو قرآن نے منسوخ کر دیا ابراہیم کے صحیفوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا حضرت موسا پہ اترنے والے صحیفوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا اللہ فرماتی ہے کتاب ان کو قکمت یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ایتیں بڑی محکم ہیں اب اس کتاب کو منسوخ کرنے والی کوئی کتاب نہیں آئے گی اوحکمت آیاتو اس کی ایتیں بڑی پکی ہیں بڑی محکم ہیں بڑی مضبوط ہیں سما فصلت سما برائے تاکیب ذکری میں نے اس طرح کریں گے پھر یہ بات بھی سنو پھر یہ بات بھی سنو فصلت اس کے آکام کو کھول کھول کے بیان کیا گیا فصلت آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ تفصیل فلا مسئلے کی تفصیل وضاحت یہ فصل سے ہے فصل کا میں الگ کرنا سما فصلت پھر یہ بات بھی سنو اس کی آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ گڈ ہو جائیں اس کے احکام ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں فرمایا یہ تو موتیوں کی طرح نکھری ہوئی سما فصے پھر ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ان کو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کیا مطلب ایک میں نے اور بھی کر لوں زین میں آ گیا میں نے ذوق ہے ہمارا سما فصل پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا اس کو جدا جدا کر کے بیان کیا اللہ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھ کے کبھی نہیں دیکھا فصیلت ہم نے کس طرح الگ الگ بیان کیا توحید کو الگ بیان کر دیا شرک کو الگ بیان کر دیا سما فسلت ہم نے اسے کھول کھول کے بیان کیا بڑی تفصیل سے بیان کیا جدا جدا احکام کر کے ہم نے اس کو بیان کیا من لدن حکیم خبیر اور اسے معمولی نہ سمجھنا اس کتاب کو معمولی نہ سمجھنا ایک عام آدمی کا خط تیرے پاس آئے تو پڑھنے کے بغیر پھینک دیتا ہے کوئی نوکر تجھے خط لکھے تو پڑھے بغیر پھینک دیتا ہے لیکن جب وقت کا بادشاہ تجھے خط لکھے اسے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے بادشاہ نے میرے نام خط لکھا ہے تجھے پتہ نہیں ہے یہ آئے اور یہ خط من لد الحکیم یہ اس ذات کی طرف سے آیا ہے جس کی ذات حکمتوں سے بھری ہوئی ہے من حکیم ان من بڑی حکمت والا ہے اس کی طرف سے یہ خط آیا ہے خبیر اور خبردار ہے تیری کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے حکمت سے اس کی کوئی بات خالی نہیں تیری کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں توجہ کرنا اگر آپ کو میرا جملہ سمجھ آ جائے اللہ نے فرمایا اوحکے مت آیاتی ہوں اس کی ایتے محکم ہے اوحکے مت یا اس کی ایتے محکم ہے ارے اس کی ایتے محکم کیوں نہ ہو آیا جو حکیم کی طرف سے ہے حکیم جو کتاب کی صفت بیان کی وہی صفت اللہ نے اپنی بھی بیان کی کتاب بھی محکم ہے اس کو بھیجنے والا جو ہے وہ کون ہے حکیم اور اس کو بھیجنے والا خبیر ہے اسے معمولی کتاب نہ سمجھنا کہ تم اس سے درگزر کرو اعراض کرتے پھرو دنیا کے بادشاہ کا خط آئے اسے آنکھوں سے لگاتے ہو لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو اور یہ خط تو کائنات کے مالک کی طرف سے آیا ہے جو حکیم ہے بڑا شہن شاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے کہنا کیا چاہتی ہو میرے اللہ یہ کتاب اتاری کیوں ہے آپ نے میرے اللہ اس کا موضوع کیا ہے میرے اللہ اس کا عنوان کیا ہے میرے اللہ اس میں بیان کیا کرنا چاہتے ہو میرے اللہ جس کتاب کی سفتیں بیان کی پھر اپنی سفتیں بیان کی کیا کہنا چاہتی ہے کتاب فرمایا اللہ تاب دو اللہ ہو اللہ تاب دو اللہ ہو کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اللہ مگر اییا ہو خاص اسی کی عبادت کرو گے تو یہی مفہوم بیان کیا ای کا ناگو وستے تو قرآن کے آنے کا مقصد کیا بنا اللہ تابو اللہ او ایک جگہ اور دیکھیے اس سے پچھلے صفحے پہ آئیے صفحہ 199 کہ عبادت تم نہیں کرو گے مگر اللہ کی عبادت کرو گے میرے ذہن میں ایک اور آیت تھی اللہ تاب دلہ ایا سورت یونس سفا صفحہ 199 پچھلا صفحہ اور آیت نمبر 104 ہے جی آیت نمبر 104 جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے اور اگلا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے مل گیا جی کل میرے پیغمبر اعلان کرو میرے پیغمبر آپ اعلان کریں یا یو الناس اے لوگو اے ساری کائنات کے باشندو ان اگر کن تم تمہیں فی شکن شک پڑ گیا ہے من دینی میرے دین میں دین کا میں دین یہ نسبت کی جس کا میں میرے ہوتا ہے اگر تمہیں شک پڑ گیا ہے میرے دین میں کہ مجھ محمد کا دین کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں شک پڑ گیا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں آیا دنیا میں کیوں ہوں میں کون سا دین لے کے آیا ہوں میں کیا منوانا چاہتا ہوں میں کیا تم سے تسلیم کروانا چاہتا ہوں اگر تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں چلا اور تم میرے دین کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا دین کیا ہے فلاں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو میں ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ولا لیکن ولا لیکن عبد اللہ میں عبادت کرتا ہوں کس کی اللہ کی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں ارے وہ اللہ جو تمہاری رو میں نکالتا ہے جو تمہاری رو میں کھینچتا ہے جو تمہیں موت دے دیتا ہے جو تمہیں موت کی نیند سلا دیتا ہے مطلب یہ ہے جو قوت والا ہے طاقت والا ہے کبھی ہے امین ہے اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تو معلوم ہوا کہ نبی پاک کا دین نبی پاک کے آنے کا مقصد نبی پاک کے آنے کا مشن نبی پاک جو دین منوانا چاہتے تھے وہ یہی دین تھا ایا کا و ایا کا ایک جگہ اور دیکھیے سورت کا نام ہے سورت زمر لیکن چند ساتھی نئے آئے ہوں گے تو وہ پڑھ لیں گے سورت کا نام ہے سورت زمر آیت نمبر سفر چا نمبر چار سو تیرہ آیت نمبر ایک صفحہ چار سو تیرہ مل گیا جی تنزیل کتاب نازل ہونا کتاب کا اترنا کتاب کا من اللہ کس کی طرف سے ہے یہ کتاب میری ہے اس کو بھیجنے والا میں ہوں وہ معمولی ذات نہیں ہے العزیز الحکیم غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے بڑے بادشاہ کی طرف سے یہ کتاب آئی انا انزلنا الیکل کتاب ابل حق بے شک ہم نے نازل کی تیری طرف بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب بل حق ساتھ سچ کے بڑی سچی کتاب ہے اس میں مسائل بیان ہوئے بڑے حق کے مسائل بیان ہوئے آئی بھی حکیم کی طرف سے آئی بی ال عزیز کی طرف سے اتارنے والا میں بھیجنے والا میں اور مجھ سے زیادہ سچا کون ہے بھیجنے والا میں جو غالب بھی حکمت والا بھی سچ بولنے والا بھی آئی بھی حق کے ساتھ مولا کہنا کیا چاہتے ہو بیان کیا کرنا چاہتے ہو منوانا کیا چاہتے ہو اتنا جو زور دے رہے ہو اس بات پر کہ اللہ کی طرف سے آئی جو العزیز ہے الحکیم ہے بڑی حق کے ساتھ اتاری ہے اتنا زور دے رہے ہو اس کتاب پر کہنا کیا چاہتے ہو منوانا کیا چاہتے ہو فرمایا منوانا چاہتا ہوں فاگو اللہ پس عبادت کر کس کی فاگو اللہ پس عبادت کر اللہ کی منوانا یہ چاہتا معلوم ہوتا ہے قرآن کے اترنے کا مقصد کیا ہے کہ عبادت خالص کس کی ہونی چاہیے اللہ کی منوانا یہ چاہتا ہوں اللہ عبادت کر اللہ کی اس نے اییا کنابدو کا مفہوم ادا نہیں کیا یہ بھی والا مفہوم ہو گیا اللہ کی عبادت بھی اوروں کی عبادت بھی یہی منوانا چاہتا ہے میرے اللہ کہ تیری عبادت بھی ہو اوروں کی عبادت بھی ہو تیری پوجا پاٹ بھی ہو اوروں کی پوجا پاٹ بھی ہو یہی منوانا چاہتا ہے میرے اللہ تجھے بھی پوج لے کبھی ملاوٹ کر کے اوروں کو بھی پوج لے تیری عبادت میں کچھ ملاوٹ بھی والی کر لے تجھے بھی اوروں کو بھی اب دیکھیے قرآن کی طرف اللہ فرماتے ہیں نانا سابلہ مخل سن مخلصن سن اس مخلصن نے اب مفہوم ادا کر دیا کا نابود کا پس عبادت کر اللہ کی مخلصن خالص کون سی ہوتی ہے جس میں یا اللہ مدد بھی کہا جائے اور یا علی مدد بھی کہا جائے وہی خالص ہوتی ہے اسی کا نام ہے خالص فاگ اللہ مخلصن پس عبادت کر اللہ کی خالص لہ الدین اس کی عبادت یہاں دین سے مراد کیا ہے عبادت تو قرآن کے نزول کا مقصد دی. سارے قرآن کا خلاصہ سارے قرآن کا نچوڑ سارے قرآن کا عرق میں نے تین جگہ مختلف آپ کو دکھا دیے اور آپ نے وہاں سے بخوبی سمجھ لیا ہے کہ سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ ہے ایعا کا نا بدو کا نستر. کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دنیوی تعلیم رکھنے والے بھی اور دینی تعلیم رکھنے والے بھی دنیوی تعلیم رکھنے والے جو دین سے بے بیر ہیں ان پہ کوئی گلہ نہیں انہوں نے قرآن پڑھا نہیں سمجھا نہیں انہیں کیا پتا عبادت کیا ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو دینی تعلیم رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کلاسیں لگا کے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا رہے ہیں میرا دعوی ہے کہ ان کو بھی عبادت کے مفون کا علم نہیں نئی علم انہیں کہ عبادت کیا ہے جا کے پوچھیے ان سے مجھ سے سن لیجئے پھر ان سے بھی جا کے پوچھئے اور وہ جو کچھ کہیں گے اس پر میرا اعتراض جو ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کیجئے انہوں نے جو تعریف کرنی ہے عبادت کی اس پہ میرا اعتراض ہے وہ اعتراض آپ سن لیں ان کے سامنے آپ پیش کریں نئی علم عبادت کا لوگوں کو عبادت کیا ہے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے زکات دینا عبادت ہے قربانی کا ذبح کرنا عبادت ہے احرام کا باندھنا عبادت ہے حجر عصوت کا چومنا عبادت ہے صفا مروہ کے درمیان سائی کا کرنا عبادت ہے ارے شیطانوں کو کنکریاں مارنا عبادت ہے عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا عبادت ہے اور مقام ابراہیم پر نفل پڑنا عبادت ہے ملتزم کے ساتھ اپنا سینہ چمتا لینا عبادت ہے دو زانو و تحیات میں بیٹھ جانا بولو عبادت ہے رکوع کرنا عبادت ہے سجدہ کرنا عبادت ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا قیام کرنا عام کرنا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عبادت ہے صدقہ دینا عبادت ہے منت ماننا عبادت ہے نظر دینا عبادت ہے نیاز دینا عبادت ہے لوگ سمجھتی ہیں عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا عبادت نام ہے روزہ رکھنے کا عبادت نام ہے زکات دینے کا عبادت نام ہے حج کرنے کا میں کہتا ہوں نماز عبادت کی تعریف نہیں ہے نماز عبادت کی زکات عبادت کی تعریف نہیں ہے نماز عبادت کی ایک قصہ میں روزہ عبادت کی ایک بولو قسم ہے جز ہے حج عبادت کی ایک جز ہے زکات عبادت کی ایک قسم ہے احرام باندھنا عبادت کی ایک قسم ہے بیٹھنا عبادت کی ایک قسم ہے حجر عصرت کو چومنا عبادت کی ایک قسم ہے ملتظم کے ساتھ چمٹ جانا عبادت کی ایک قسم ہے روزے کا رکھ لینا عبادت کی ایک قسم ہے احرام کا باندھ لینا عبادت کی ایک قسم ہے صفا مروہ کے درمیان دور پڑنا عبادت کی ایک قسم ہے مزدلفے میں رات کاٹنا عبادت کی ایک قسم ہے عرفات کے میدان میں کھڑا ہو جانا عبادت کی ایک قسم ہے میرے بھائی نماز روزہ حج زکات احرام نظر نیاب منت سجدہ رکوع قیام یہ عبادت کی قسمیں ہیں قسمیں ہیں اقسام ہیں اجزاء ہیں جز ہے عبادت ایک کلی ہے اس کے نیچے جزے ہیں عبادت ایک کلی ہے اس کے نیچے کئی قسمیں ہیں آپ عبادت کی ایسی تعریف کرو عبادت کی ایسی تعریف کرو عبادت کی ایسی تعریف کرو جو سجدہ کرنے پر بھی فٹ آ جائے احرام باندھنے پر بھی فٹا کر کے دیکھے کوئی عبادت کی ایسی تعظیم تعریف کرو سجدے پہ فٹ آ جائے ایرام باندھنے پہ فٹ آ جائے اٹھک بیٹھک کا نام عبادت ہے نماز میں اٹھنا بیٹھنا اس کا نام عبادت ہے ہاتھ باندھنا کیا ہے بولو اور ہاتھ باندھنا عبادت ہے کہ کوئی نہ ہے یہ باہر آپ نکلیں گے نا ہاتھ باندھ کے گھر تک چلے جانا بنے گی عبادت معلوم ہوا میرا ہاتھ باندھنا عبادت ہے نہیں ہے اس میں ایک روح آئے گی یہ عبادت کا جسم ہے ہاتھ باندھنا عبادت کا وجود ہے نماز پڑھنا عبادت کا جسم ہے روزہ رکھنا عبادت کا جسم ہے حج کرنا عبادت کا جسم ہے اس کے اندر ایک روح آئے گی وہ روح ہاتھ باندھنے کو کیا بنائے گی بولو وہ روح روحیاس بیٹھنے کو کیا بنائے گی عبادت وہ روح سجدہ کرنے کو عبادت بنائے گی وہ روح کیا ہے اس روح اس کو روح کہہ لیجئے اس کو تعریف کہہ لیجئے اس کو تشریح کہہ لیجئے جو لوگ میں نے کرتے ہیں عبادت کا پہلے وہ سن لو لوگ کہتے ہیں انتہائی آجزی غایت الظیم و غایت ال انتہائی درجے کی آجزی اور انتہائی درجے کا رب کو عظیم سمجھنا اس کا نام کیا ہے کسی سے آپ پوچھ لیں وہ کہے گا غائت التازی غایت قدرو انتہائی آجزی کرنا اس کا نام عبادت ہے اس کا نام کیا ہے عبادت ہے میرا اعتراض ہے اس تعریف پر میں کہتا ہوں آجزی کی حد متعین کرو آپ بتائیں چلو آپ ایک سوال کا جواب دے دیں جس قدر آجزی سجدے میں ہوتی ہے وہ آج روزے میں ہوتی ہے جو آجی سجدے میں پائی جاتی ہے وہ آئیزی احرام باندھنے وقت پائی جاتی ہے جو آئیزی طواف کرتے ہوئے پائی جاتی ہے وہ آئیزی ملدنفر کے میدان میں پائی جاتی ہے جو آئیزی حضرت کو چومتے وقت ہوتی ہے وہ آئزی زکات دیتے ہوئے ہوتی ہے تو پھر آپ کی تعریف کیسے سچی آ گئی کہ انتہائی آئیزی کا نام عبادت ہے انتہائی تعظیم کا نام عبادت ہے یہ تعریف و عبادت کے تمام اقسام پر فٹ نہیں آتی نہیں آتی فٹ جس قسم کی آجی سجدے میں اس قسم کی آجی احرام باندھنے میں نہیں ہے ایسی تعریف کرو عبادت کی جو سجدہ کرنے پر بھی اسی طرح فٹ آئے حجر اسود کو چومنے پر بھی اسی طرح فٹ آئے اور روزہ رکھنے پر بھی اسی طرح فٹ ہے میں آپ کو علمی پیسوں میں الجھانا نہیں چاہتا جو ہم طالب علموں کے سامنے کرتے رہتے ہیں آپ کو تو میں عام فہم جٹ کی زبان میں عبادت کی تشریح سمجھانا چاہتا ہوں اچھا ایک بات آپ بتائیں والد صاحب آپ کے بیٹھے ہوں والدہ صاحبہ بیٹھی ہوں آپ گئے اپنے والد کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے آپ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ ہاتھ باندھنا والد کی عبادت بن گیا کیوں پھر معلوم ہوا میرا ہاتھ باندھنے کا نام تو عبادت ہو؟ نہیں ورنہ اگر میرے ہاتھ باندھنے کا نام عبادت ہوتا تو رب کے سامنے باندھے تھے تو رب کی عبادت بن گیا باپ کے سامنے وہ ہاتھ باندھے تو باپ کی عبادت نہیں بن اتیات میں آپ بیٹھے ہیں دو گھٹنوں پہ آپ نے ہاتھ رکھ, ہاتھ رکھ لیے یہ اطیات میں بیٹھنا کیا ہے بولو آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں والدہ بیٹھی ہیں استاد بیٹھا ہے پیر بیٹھا ہے آپ با دو زانو اپنے باپ کے سامنے اسی طرح بیٹھ گئے وہ باپ کے سامنے دو زانو بیٹھنا عبادت بنے گا نہیں بنے گا تو معلوم ہوا کہ نراطیات میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے اس میں ایک روح آئے گی ایک جٹ ہے ذمہ دار ہے سارا دن روزے سے رہتا ہے نہیں کھاتا نہیں پیتا یہ نہ کھانا کیا بن گیا عبادت نہ پینا کیا بن گیا عبادت آپ کا دوست ہندوستان سے آ گیا یا کوئی انگریز آپ کا دوست آ گیا آپ سیری کے وقت اٹھے وہ بھی اٹھ بیٹھا آپ نے سیری کھائی اس نے بھی سیری کھائی سارا دن آپ کے ساتھ رہا شام کو کھجوریں آ گئی نے افطاری کر لی اس نے بھی اسی آپ کے ساتھ ہی کھجور کھا لی کا نہ کھانا عبادت بن گیا اور اس کا نہ کھانا وہ عبادت بنا تو معلوم ہوا نرے نہ کھانے کا نام تو عبادت نہیں ہے اس نہ کھانے میں ایک روح آئے گی وہ روح اس نہ کھانے کو کیا بنائے گی عبادت وہ روح سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اور قرآن کی اتنی آیتیں پیش کروں گا آپ حیران ہو جائیں یہ تعظیم جو آپ نے بات کی کی ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو گئے یہ تعظیم عبادت نہیں ہے یات میں بیٹھ گئے یہ تعظیم عبادت نہیں ہے باپ کے سامنے سنیا میری بات کو توجہ سے اور جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں اور دل کی تختی پر لکھ لیں تو سب سے بہتر ہے کہہ رہا ہوں پھر آپ کو کہ وہ سے جا کے کل پوچھ لینا عبادت کی تعریف بتاؤ جی نہیں بتائیں گے آپ کو اس لیے کہتا ہوں لکھ لو اپنے دل کی تختی پر اس تعریف کو دو عقیدوں کے ساتھ کتنے عقیدوں کے ساتھ دو عقیدے ذہن میں رکھ کے دو نظریے دو عقیدے ذہن میں رکھ کے جب بھی آپ کوئی تعظیم کریں گے وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے عبادت سمجھ آ میری بات بڑی آسان لفظوں میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے دو عقیدے ذہن میں رکھ کے کوئی تعظیم آپ نے کی ان دو عقیدوں نے اس تعظیم کو کیا بنا دیا بولو ان دو عقیدوں نے اس تازیم کو کیا بنا دیا عبادت پہلا عقیدہ پہلا عقیدہ جس ذات کی یہ تعظیم کر رہا ہوں اس کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو زین میں رکھنا وہ مجھے دیکھ رہا ہے غیبی تسلط ہے میں اس سے چھپو نہیں سکتا وہ مجھے جانتا ہے میری پکار سنتا ہے میرے حالات سے واقف ہے آسان لفظوں میں کہہ لو جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے وہ کیا ہے عالم الغیب ہے ایک نظریہ دوسرا نظریہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات طاقت اور قوت والی مختار کل ہے مختار کل سمجھتے ہیں مختار کل ہے متصرف الامور ہے نہیں سمجھ آئی متصرفل امور ہے مالک ہے مختار ہے نہیں سمجھ آئی آسان لفظوں میں اور سمجھاؤں جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے اگر خوش ہوگا تو نفع پہنچا سکتا ہے اگر ناراض ہوگا تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں نفع اس کے اختیار میں نقصان اس کے اختیار میں وہ مالک ہے متصرف ہے مختار ہے مالک ہے ان دو عقیدوں کے ساتھ جب بھی آپ کوئی تعظیم کریں گے تو وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے بولو کیا بنائیں گے اب یہ تعریف سجدے پر بھی سچی آ گئی اور احرام باندھنے پر بھی کیا آ گئی سچی حاجی پہنچے ایئرپورٹ بری جہاز والے پہنچ گئے کراچی انہوں نے کراچی میں احرام نہیں باندھا اس لیے کہ وہ بیر جہاز میں ہیں وہ یمن کے قریب جا کے احرام باندھیں گے ہوائی جہاز والے جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھتے ہیں کہ راستے میں موقع نہیں ملے گا پہلے کپڑے اتارے دوسرے کپڑے پہنے ایک چادر باندھی ایک چادر اوپر لے لی یہ حیرام باندھنا عبادت ہے عبادت ہے کس نظریے نے عبادت بنایا کس عقیدے نے عبادت بنایا حیرام باندھنے کو جب بندہ حیرام باندھتا ہے اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہے مولا جو خدا مجھے سرگودا اپنے گھر کے کمروں میں دیکھتا تھا وہ یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور مکے میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس عقیدے نے احرام باندھنے کو کیا بنا دیا عبادت وہاں ایک آدمی نہیں کھاتا نہیں پیتا یہ نہ کھانا نہ پینا روزہ بن گیا عبادت بن گیا کس نظریے نے امام اسے عبادت بنایا بند کمرا ہے سارا دن جٹ ہل چلا کے پیاز سے مرا ہوا جون جولائی کا مہینہ سورج آگ برسا رہا ہے پسینہ بہ گیا پیاس بڑی لگی ہوئی ہے بند کمرہ ہے دروازے بند کھڑکیاں بند روشن دان بند اندھیرا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھنے والا پانی پڑا ہے شربت پڑا ہے فروٹ پڑا ہے اس جٹ کا روزہ ہے تھکا ہوا ہے پیاس لگی ہوئی ہے پیئے گا پانی نہیں پیتا بند کمرے میں نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا اس کا عقیدہ ہے کہ جو رب چٹیا میدان میں دیکھتا تھا وہ بند کمروں کے اندر بھی دیکھتا ہے اس عقیدے نے اس ن کھانے کو کیا بنا دیا عبادت بنا دیا اس عقیدے نے سجدے کو عبادت بنا دیا اس عقیدے نے منت ماننے کو کیا بنایا بولو یہ ساری تشریح کریں گے ایک خاکہ آپ اپنے ذہن میں جمائیں اس کو ہم کھولیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے میرا مریض ٹھیک ہو گیا میں اللہ کے گھر میں اتنے پیسے دوں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے رستے میں اتنی رقم دوں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے لیے غریبوں میں اتنے پیسے تقسیم کروں گا میں اللہ کے واسطے دیکھ پکاؤں گا غریبوں کو کھلاؤں گا اس کو کہتے ہیں منت ماننا یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نظر ماننا اور آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں کیا کہتے ہو سکھ لینا ہاں سکھنا کوئی چیز منت اپنے ذمہ لے لینا اپنے ذمہ نظر مان لینا میرا مریض ٹھیک ہو گیا مسجد بنواؤں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا اللہ کے رستے میں دیکھ پکاؤں گا یہ منت ماننا عبادت بن گیا اس لیے کہ اس کا عقیدہ تھا کہ جس کی منت مان رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے بیمار کو صحت یاب کرنے پر بھی قادر ہے نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے یہ منت ماننا عبادت یہ نظر ماننا عبادت ان دو عقیدوں نے عبادت بنایا ایک اور آدمی ہے وہ کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دے اتاروں گا عقیدہ اس کا بھی یہی ہے کہ حضرت علی حجویری میری بات کو سنتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ بیمار کو شفا دے سکتے ہیں میرے بھائی اسی عقیدے نے تو منت ماننے کو کیا بنایا تھا بلد عبادت کس کی بلد تو تو نے حضرت علی حجویری کے لیے یہ جملہ بولا تو یہ حضرت علی حجویری کی کیا ہو گئی عبادت اور تو کلمے میں پڑتا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے ل اسی لیے میں کہتا ہوں عبادت کا مفہوم سمجھ لو عبادت کا مفہوم نہیں سمجھ آئے گا تو الہ کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا ارے عبادت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا تو نماز پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا وہ نماز کون سی نماز ہے جس کی روح کا علم نہ ہو اٹھک بیٹھک کا نام نماز ہے نماز اس کا نام ہے کہ سر سجدے میں رکھا ہے تو کہتے ہیں کہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاؤں ہیں اور میرا سر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ مختار کل لیں اس کے پاؤں میں میں سیدا ریز ہوں پھر جب بندہ سیدے سے اٹھتا ہے اپنے ذہن میں تصور کرے کہ رب نے اسے اٹھایا ہے کسی کے پاؤں پہ گر جاؤ تو شریف لوگ بازو پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں گرنے نہیں دیتے اپنے پاؤں پہ یہ گرا ہے اللہ نے اٹھایا ہے جو بھی اللہ نے اٹھایا ہے یہ دوبارہ گر گیا ہے یہ دوبارہ گر گیا ہے اللہ کے پاؤں پہ پڑا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اسے نہیں دیکھ رہا جب تک عبادت کے مفہوم کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک روزے نماز زکات حج کا لطف حاصل ہو نہیں کتنے عقیدے رکھ کر کوئی تعظیم کرنا عبادت بنے گا دو عقیدے رکھ کر کوئی تعظیم کرو گے تو وہ تعظیم کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے لیے تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقعی. یہ میں قرآن سے ثابت کروں گا آپ ذہن میں اپنے رکھیں اور پھر ہر جمعے کو آئیں یہ خاکصا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن پاک کی آیتوں سے ہم ثابت کریں گے کہ واقعی جو معبود ہوتا ہے اس میں یہ دو سفتیں پائی جاتی ہیں اور جس میں یہ دو سفتیں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے معبود ہوتا ہے اور ان دو سفتوں کے ساتھ جو تعظیم کی جاتی ہے وہ تعظیم کیا بن جاتی ہے عبادت بن جاتی ہے باپ کے سامنے بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ماں کے سامنے بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا پیر کے سامنے بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا یہ ہاتھ باندھنا باپ کی عبادت بن جائے گا کیوں بتاؤ اس لیے کہ جب باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو اس کے ذہن میں وہ دو عقیدے نہیں ہیں وہ دو نظریے نہیں ہیں اس کے ذہن میں اس لیے یہ ہاتھ باندھنا عبادت نہیں بنے گا اور مثال دے دوں اگر ہمارا کوئی دوست دوسرے قیدے کا آیا تو محسوس نہ کرے محسوس کرے تو اپنے علماء سے پوچھے جائے پوچھے جمعے کی نماز ہو گئی سنتیں پڑھ لی سنتیں پڑھنے کے بعد یار لوگ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے سب نے ہاتھ باندھ لیے کیا کر رہے ہو سلام پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں سارے مل کے سلام پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھا ہاتھ باندھے ہوئے اس سے پہلے نماز میں بھی ہاتھ باندھے ہوئے کس عقیدے سے کہ جس کے سامنے باندھ رکھے ہیں وہ مجھے دیکھتا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا اس کو غیبی قوت حاصل ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا یہ ہاتھ باندھنا عبادت تھا سنت پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد ہمارے دوست ایک دفعہ پھر کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ لیے سلام پڑھا جا رہا ہے آندا کس میں سلام ہو سلام پڑھا جا رہا ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سلام پڑھ رہے ہیں نبی پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود ہاتھ باندھ رکھے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حضرت کو نہیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی اسی عقیدے نے تو ہاتھ باندھنے کو عبادت بنایا تھا کس کی اللہ کی اور اسی عقیدے نے تو ہاتھ باندھنے کو عبادت بنایا تھا اسی عقیدے کے ساتھ جب تو نبی پاک کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے تو یہ ہاتھ باندھنا نبی پاک کی کیا بن گیا عبادت بن گیا اس وقت ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ نبی پاک ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم نبی پاک کو نہیں دیکھتے پھر تم کیوں نہیں دیکھتے کہ ساڈی اکھ نہیں ویکھ والی ساڈی کیوں تو آڈیا کے تاریڈی پلی ہی تھے ابو جال کو تو نظر آتے تھے بھائی جب نبی پاک موجود تھے تو ابو جال کو نظر نہیں پتھر جو مارتا تھا کیوں مارتا تھا ابو جال کو نظر آتے ہیں ابو لاب کو نظر آتے ہیں کفارے مکہ کو نظر آتے ہیں عبداللہ ابن ابئی کو نظر آتے ہیں یہودیوں کو نظر آتے ہیں عیسائیوں کو نظر آتے ہیں یہ آخد میری آخ نہیں ویکھن والی ہیں تو صحیح پر مجھے نظر نہیں آتے اور جب کوئی زیادہ تنگ کرے نا تو وہ جاہلوں کو بیچارے جاہل جو ہوئے مولویوں نے وہ پٹے ڈالے ہوئے ہیں جال بنے ہوئے ہیں بےچارے پھنسے ہوئے ہیں لوگ تو مولوی ان کو پڑھاتے ہیں ہلالی نو نظر آندے نا حرامیاں نو نظر نہیں آدے ہلالیوں کو آتے ہیں وہ سارے جت ہیں ہاں جی سر نظر آ رہے ہیں جی کون ہرامی بنے کون بنے ہرامی وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے اس سکیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا عبادت چلو ایک اور کرتے ہیں اتحیات میں آپ بیٹھ گئے اتحاد دو زانو بیٹھنا کیا بن گیا بولو کس کی باپ کے سامنے بیٹھ گئے نہیں عبادت بنا زندہ پیر ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ دو جانو بیٹھ گئے کوئی عبادت نہیں استاد ہے اگر سے آپ دو زانو بیٹھ گئے کوئی عبادت نہیں کیوں اس لیے کہ باپ کے سامنے جب دو زانو بیٹھے ہیں اس تعظیم کے پیچھے وہ عقیدہ کوئی نہیں کوئی نہیں وہ سامنے میں بھی سامنے میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی عبادت نہیں لیکن کسی مزار پہ بیٹھا ہے کسی بزرگ کی قبر پہ بیٹھا ہے دو زانو بیٹھا ہے گردن جھکائی ہوئی ہے عقیدہ یہ ہے کہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے میں صاحب قبر کو نہیں دیکھ رہا اور قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے کسی قبر پہ جب دو زانو بیٹھے گا تو یہ دو زانو بیٹھنا اس قبر والے کی کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی اس لیے کہ پیچھے نظریہ آ گیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا اس کی ہم تفسیر کریں گے فی الحال صرف خاکا صاحب کے ذہن میں بٹھانا چاہتی ہیں یا اللہ مدد عبادت ہے کہ کوئی نہ نہیں عبادت قولی عبادت بلکہ عبادت کی سب سے اعلی جز ادا پکار یا اللہ مدد یہ کہنا کیا ہے بولو قولی عبادت قولی عبادت یا اللہ مدد کس عقیدے سے جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو اور مدد کرنے پر قادر بھی ہے یہ یا اللہ مدد کہنا عبادت میں باہر نکلا میں نے ایک آدمی کو کہا یہ بوجھ اٹھانے میں میری مدد کر میری مدد کر میری مدد کر یہ کہنا عبادت نہیں بنے گا نہیں بنے گا کیوں اس کہنے کے پیچھے وہ نظریہ موجود کوئی نہیں جس سے میں مدد کا کہہ رہا ہوں وہ میرے سامنے میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سنیے یہ بات جب کوئی دلیل نہیں ہوتی نا نہ نہ ہمارے دوستوں کے پاس غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تو وہ یہی دلیل دیتے ہیں بزرگوں سے مدد مانگی جائے تو شرک شرک شرک شرک کرتے رہتے ہو اے ایڈ ایک دوسرے نے کہتے بوری لگوا چڑی میری اے بوجھ بھائی میرے ساتھ ذرا مدد کرنا یہ شرک نہیں یہ پاگل بناتے ہیں لوگوں کو وہ شرک نہیں وہ عبادت نہیں کیوں عبادت نہیں وہ اس لیے عبادت نہیں ہے توجہ وہ اس لیے عبادت نہیں کہ جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے بندے علو صاحب میری مدد کرو میری مدد کرو یہ بوجھ میرے ساتھ لدوا دو جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے میں اس کے سامنے وہ میرے سامنے میں نے ظاہری ہاتھوں سے اپنی قوت سے اپنی طاقت سے ظاہری اسباب سے میں نے اس کی مدد کرنی ہے اور پھر میرے ذہن میں یہ بات موجود ہے آج یہ میرا محتاج ہو گیا ہے کل میں بھی اس کا محتاج ہو سکتا ہوں کہ جا بزرگوں کو مدد منگتے ہو تو تھا یہی نظریہ ہوں بے بھائی اب بزرگوں تم ساری مدد کرو کل ترت پی تو اچھی کر چاہ وہاں تمہارا یہی نظریہ ہوتا ہے یہ ہے تعاون آپ میری مدد کرے میں آپ کی مدد کروں اس کو کہتی ہیں تعاون تعاون و نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو ہاتھ بٹانا تو میری مدد کر میں تیری مدد کرا تُو میرا ساتھ دے میں تیرا ساتھ دے اس کو کہتے ہیں تعاون اور جو اللہ سے مدد مانگنا ہے غائبانہ اس کو کہتے ہیں استعانت اشتعانت تعاون دو طرفہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو تعاون دو طرفہ تو میرا تعاون کر میں تیرا کروں تُو میری مدد کر میں تیری کروں تعاون دو طرفہ اشتعانت یک طرفہ ون وے ٹریفک تعاون دو طرفہ اور اشتعانت یک طرفہ اس نے مدد کرنی ہے وہ کسی کا محتاط نہیں ہے اللہ حسمت اللہ میرا دھار ہے شاہ عبد القادر نے میں نہ اللہ نرا دھار ہے امیر شریعت سید و تعاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ملتان جیل میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا سورت اخلاص کا ترجمہ میں نے پڑھا اللہ اسمد اللہ میرا دھار عیسائی انگریز سپریڈینٹ پیچھے سے آیا اس نے سنا اس نے کہا کیا کہا آپ نے میں نے کہا میرا دھار اس نے کہا یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے میں نے کہا سمجھ سمجھ کا ترجمہ کیا شاہ عبد ال نے میرا دھار اس نے کہا شاہ جی میں نہ سمجھ دیو سن سکرت کا لفظ ہے نرا دھار میں نہ سمجھتی ہو میں نے کہا میں تو میں نہ نہیں سمجھتا ہوں تو سپریٹینڈ نے کہا میرا دھار کا مطلب ہے جس کا کام ساری دنیا کے بغیر ہوتا ہو جس کا کام ساری دنیا کے بغیر چلتا ہو اور نرا دھار وہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کا کام اس کی مدد کے بغیر نہ چلتا ہو نہ چلتا ہو اللہ اسمد اللہ میرا دھار ہے اس کو کسی کی پرواہ کوئی نہیں میں نے آپ سے مدد مانگی آپ نے مجھ سے مدد مانگی یہ کوئی شرک نہیں ہے اس طرح جب اللہ سے مدد مانگی یہ عبادت ہے کیوں وہ مجھے دیکھتا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا وہ میری بات کو سن رہا ہے وہ حاضر ناظر ہے اور مدد کرنے پر قادر ہیں اس سکیدے نے یا اللہ مدد کہنے کو کیا بنایا بولو بولو کیا بنایا میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے یا علی مدد لفظ بالکل وہی اللہ کا لفظ ہٹایا علی کا لفظ رکھا اللہ کا ہٹا دیا علی کا لفظ رکھ دیا یا بھی وہی مدد بھی وہی یہ جو یا علی مدد کہہ رہا ہے اس کا نظریہ ہے کہ حضرت علی مجھے دیکھتے ہیں میں حضرت علی کو نہیں دیکھتا وہ میرے حالات سے واقف ہیں وہ حاضر ناظر ہیں میری آواز کو فون رہے ہیں اور مدد کرنے پر قادر بھی ہے اور میرے دوستو اسی عقیدے نے یا اللہ مدد کہنے کو عبادت بنایا تھا میں نے اس عقیدے کے ساتھ یا اللہ مدد کہا یہ اللہ کی عبادت بن گئی تو نے اس عقیدے کے ساتھ یا علی مدد کہا تو یہ حضرت علی کی کیا بن گئی عبادت بن گئی اور تو نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ کہ عبادت نہیں کرے پھر ایک دفعہ سمجھیے تاکہ اگلے جمعے ہمارے لیے آسانی ہو اگلے جمعے ہم قرآن پاک کی آپ کو سیر کروائیں گے انشاءاللہ یہ دو سفتے دکھائیں گے آپ کو مختلف جگہوں سے اور ساتھ ہی اللہ اپنی عبادت کا ذکر کریں گے دو صفتوں کا ذکر کریں گے پھر ایک دفعہ دوہرائیے دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم کرنا وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے بولو بولو دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم کرنا وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے عبادت پہلا عقیدہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں اس کو نہیں دیکھ رہا دوسرا عقیدہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے متصرف فل امور ہے نفع نقصان کا مالک ہے ان دو عقیدوں کے ساتھ بندہ جو تعظیم کرے گا ہاتھ باندھے گا اتحیات میں بیٹھے گا سجدہ کرے گا رکوع کرے گا احرام باندھے گا حجر عصرت کو چومے گا تلاش کرے گا میں کھڑا ہوگا ارفات کے میدان میں آئے گا شیطان کو کنکریاں مارے گا جو تعظیم بھی کرتا چلا جائے گا یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے عبادت اور جس میں یہ دو سستے ہوں وہ مابوج ہوتا ہے جس میں یہ دو سستے پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے بولو جس میں یہ دو سستیں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے مابوج جس میں یہ دو سفتے پائی جائیں کون کون سی عالم الغائب ہے عالم ان ہے دوسری صفت نفع نقصان کا مالک ہے جس میں یہ دو سفتیں پائی جائیں وہ معبود ہے جس میں یہ دو سفتیں پائی جائیں وہ الہ ہے وہ الہ ہے اور جس میں یہ دو سفتیں پائی جائیں اسی ہی کی عبادت ہو سکتی ہے اور جس میں یہ دو سفتے یا دو میں سے ایک صفت نہ پائی جائے وہ معبود بننے کے لائق نہیں ایتل کرسی آڑ دو سارا کر کم کام دریاتیں آن دو پہلے کپڑے لا چڑھے ہاں بھائی ہمارے محمد سرور صاحب ہیں یہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں گے رفائی دین کرنا جائز ہے اگر نہیں تو نبی پاک نے رفی دین کیوں کیا یہ عمل سعودی عرب میں کیوں ہو رہا ہے میرا بھائی سعودی عرب میں یہ عمل اگر ہو رہا ہے نا تے سعودی عربی تراویمی پڑیاں جا رہی ہیں کڑوا کڑوا اپ میٹھا میٹھا اپ اور کڑوا کڑوا کیوں بھائی رفع دین سعودی عرب والے کرتے ہیں تراویاں کتنا پڑھ دینے ہو بولو وہ تم بھی اس کیوں نہیں پڑھتے ہو اگر سعودی عرب کا مذہب اپنانا ہے تو تراویاں بھی پڑھو نا اور جو حاجی وہاں گئے ہو عمرے پہ جو لوگ وہاں گئے ہیں حاجی وہاں گئے ہیں تمہارا کی طرح منہ ہے قرآن تمہارے پاس ہے سعودی عرب والے جب جنازہ پڑھتے ہیں کس طرح جنازہ پڑھتے ہیں اس میں اونچی وہاں سے کراط کرتے ہیں سعودی عرب میں جب جنازہ پڑا جاتا ہے تو وہ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں نہ وہ صورت فاتحہ پڑھتے ہیں نہ اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں بلکہ وہ جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں چار تک بھی اگر رفا ان کا اچھا لگتا ہے جنازہ ان کا اچھا کیوں نہیں لگتا بیس ترمی ان کی اچھی کیوں نہیں لگتی سنو سعودی عرب والے امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں سعودی عرب والے ہملی ہیں اور ہم پاکستان والے ہنفی ہیں ہم امام ابو حنیفا کے مقلد وہ امام احمد ابن ہمبل کے مقلد ہیں انہوں نے اپنے